خیر الحدی حد محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدہ وک اللہ محد و بدعۃن النار آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ امن و سلامتی ایک نعمت ہے اور آج کے خطیب صاحب کا نام ہے ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحضیفی حافظ اللہ امام صاحب نے خطیب صاحب نے خطبے کے شروع میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اللہ کی تعریفیں بیان کیں اس کے بعد رب العالمین کی توحید کا اقرار اور اعتراف کیا اس کے بعد نبی علیہ السلاطلام کے کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور پھر آپ کے اوپر و سلام پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کی اطاعت کر کے متقی بن جاؤ تو متقی بننے کا طریقہ کیا ہوا اللہ کی اتاد کی ہی بہترین زاد راہ ہے زاد راہ کس کو کہتے ہیں مسافر نے جب کہیں جانا ہو تو اپنے ساتھ جو کھانا وغیرہ لے کر جاتا ہے اسے زیادے راہ کہتے ہیں تاکہ راستے میں کہیں بھوک پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے جیسا کہ پرانے زمانوں میں خصوصی طور پہ لوگ اہتمام کرتے تھے اس کو زیادے راہ کہتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف آگے جا کے کیا لے کے جانا ہے کہ وہاں فرنس نہ جائیں تو امام صاحب کہتے ہیں تقوا ہی بہترین زیادے راہ ہے جو بھی تقوا اختیار کرے گا وہ دنیا کی بلائیوں سے بہرا ور ہوگا اور آخرت کے دن کامیاب ہوگا متقی شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ معیت عَنْهُ یوکفران حسیم لَهُ اجرا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرمائے گا اور اسے بہت ہی بڑا اجر دے گا تقوی اختیار کرنے سے پہلے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور عظیم اجر بھی مل رہا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نیمتوں سے نوازا ہے اور جن مصیبتوں کو آپ سے ٹالا ہے ان کو یاد رکھو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے بارے میں میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں وہ نیمتے نظر نہیں آتی جو ہمارے اوپر ہیں ہمیں وہ نیمتے نظر آتی ہیں جو پڑوسیوں کے اوپر ہیں جو دوسرے رشتے داروں کے اوپر ہیں جو نیمتے اپنے اوپر ہیں وہ نظر نہیں آتی اور جو مصیبتیں اللہ نے ہم سے ٹالی ہیں کتنی دفعہ ہم کسی حادثے سے بچے بڑی بڑی بہت دفعہ ہم موت سے بچے تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے اللہ کی, یاد رکھو اللہ کتنا کریم اور سخی ہے اللہ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے اللہ کی شریعت کتنی محکم ہے اللہ کی رحمت کی ایک صورت یہ ہے اللہ نے انسان کے اوپر بہت سی رحمتیں کی ہیں ان کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہر اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے جو ان کے لیے نفع بخش جس میں ان کا فائدہ ہے اللہ نے اس کو جائز کرار دے دیا تو سود میں تو ہمارا فائدہ ہے اللہ نے جائز کرار نہیں دیا کیوں جی دی؟ نہیں فائدہ نہیں ہے یہ کھیل انہیں کو پتا ہے جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہے اگر سود کا کاروبار واقعی چل پڑے تو معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ نے روکا ہے تو اللہ نے ہر اس چیز کو جائز قرار دیا ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہو جس میں لوگوں کے لیے سعادت ہو اور جس سے ان کی زندگی پاکیزہ اور پرامن ہو سکے چنانچہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ان اسباب کو مشروع کیا ہے جن کے ذریعے امن و سکون پیدا ہو بائز زندگی گزاری جا سکے اللہ فرماتے ہیں یا یادین اے ایمان والو اس سجیب رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو ادا اللہ کے رسول کی بات اس وقت مانو جب کہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں کس چیز کی طرف اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے کیا اللہ کے رسول آج کل بھی بلا سکتے ہیں ہمیں جی آپ کی حادیث بلا رہی ہیں آپ کے فرامین موجود ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہیں کامیابی کی طرف امن اسلام کا قلعہ ہے امن و سلامتی اور مسلمان اس قلعے میں سکونت پذیر ہیں یہ قلعہ کون سا قلعہ امن یہ قلعہ مسلمانوں کو دشمنان اسلام سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور مسلمان اس قلعے کی حفاظت کرتے ہیں کہ فتنہ پرور لوگ کہیں اسے منہدم نہ کر دیں امن و استحکام اسلام کی وہ فصیل ہے جس سے مسلمان اپنا بچاؤ کرتے ہیں امن جو ہے یہ اسلام کی وہ دیوار ہے جس کے پیچھے مسلمان اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ قلعہ یعنی کہ امن و سلامتی یہ قلعہ مسلمانوں کو فسادیوں اور باغیوں کی زیادتی و سرکشی سے محفوظ رکھتا ہے اہل اسلام اس دیوار کو ان عناصر سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے وجود کے لیے خطرہ ہو مسلمان جو ہیں امن و سلامتی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امن و سلامتی سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں کیونکہ اس دیوار امن کی بکا میں اللہ تعالی نے دین جان و مال اور عزت و آبرو کی بقا رکھی ہے اسی پر دنیاوی لین دین اور کاروبار حیات کے تمام شعبوں کا انحصار ہے کس پہ جی امن و سلامتی سکون ہو ہر سائڈ پہ اسی کی وجہ سے وہ راستے محفوظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور تلاش معاش کے لیے مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اہل مکہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے انہیں پر امن حرم میں جگہ دی ہے اللہ احسان کر رہے ہیں کیا احسان کہ ہم نے تمہیں اس شہر میں جگہ دی جہاں پہ کیا ہے یعنی کہ امن و سلامتی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ احسان جتا رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مکہ والوں سے کیا ہم نے تمہیں پر امن حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پہ پہنچائے جاتے ہیں دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ مکہ پتھریلی زمین ہے اور دنیا جہاں کا پھل شروع سے ہی وہاں پہنچ رہا ہے یہ نہیں کہ اب سے شروع سے نبی السلام کے زمانے میں بھی لیکن ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں غور نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں عبد اللہ بن محسن سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا یہ حدیث تو ابھی آنے لگی تین ہفتے پہلے بھی خطبے میں ذکر ہوئی ہے آپ نے فرمایا جس کی صبح اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنے گھر میں پرسکون ہو اپنے گھر میں کیا ہے گھر ہے اور گھر میں پرسکون ہے جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے کتنی چیزیں ہو گئیں نہیں تین ہو گئیں گھر ہےمن سلامتی ہے اور جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہے اور دن بھر کی خوراک موجود ہے کتنے سالوں کی ایک دن کی بس ایک دن کی خوراک موجود ہے وہ فرمایا ایسے ہے گویا پوری دنیا جمع کر کے اسے دے دی گئی ہے میرے بھائی بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے نبی علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کی نعمتوں میں گرا ہوا ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہی ہیں اور نعمت آپ نہ شمار کریں صرف یہی نعمت شمار کر لیں کہ آپ کا گھر ہے امن و سکون سے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں کوئی خوف نہیں ہے آپ کو اور جسمانی طور پہ آپ تندرست ہیں اور ایک دن کا کھانا موجود ہے تو آپ ایسے ہیں جیسے کوئی بادشاہ ہو آپ اللہ کی نعمتوں میں ہیں اب اللہ کا شکر ادا کریں اور اس حدیث سے آج کے امام صاحب آج کے خطیب صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن و سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے گھر میں پرسکون ہے تندرست ہے ایک دن کا کھانا موجود ہے گویا کہ پوری دنیا اسے مل چکی ہے اب جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں جی گھر تو ہے نا خود تو آپ تندرست ہیں نا ایک دن کا کھانا تو موجود ہے نا یہ تھوڑی نیمتے ہیں. اس حدیث کو امام ترم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے امن کا اسلام سے ایمان سے گہرا تعلق ہے کس کا دہشت گردی کا امن کا امن کا امن کا ایمان اور اسلام سے گہرا تعلق ہے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلط اسلام جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے کون سی دعا جن بھائیوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اللہ مہ علینا بالامن وال امنی ایمان و سلامتی اسلام ربی وربک ربو اور اس دعا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں میرے وہ بھائی اس دعا کا ترجمہ توجہ سے سنیں جو کہتے ہیں کہ قبر وارے سنتے ہیں پوچھا جائے دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ ہم قبر کو سلام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم کپور قبر والوں سلام ہو ہم کہتے ہیں تمہیں سلام ہو اس کا مطلب ہے قبر والے سن رہے ہیں. جبکہ قرآن کا قید کیا ہے کہ مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے لیکن ہمارے کئی بھائی فہمی کا شکار رہتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی قبر کو پھر ہم مخاطب کیوں کرتے ہیں یہ بھائی اس دعا کا سرجمہ دھیان سے سنے دعا کیا ہے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور اسلام و سلامتی کے ساتھ طلوع فرما ایمان دین اسلام کیا ہے امن کا دین ہے تو دعا کیا کی جا رہی ہے اللہ یہ نیا چاند آیا ہے تو یہ مہینہ کیسا ہو امن و ایمان والا ہو اسلام اور سلامتی والا ہو اس کے بعد کیا ہے ربی رب و ربک رب اللہ اے چاند میرا اور تیرا رب کون ہے یہ چاند کو مخاطب کر رہے ہیں کیا یہ سنتا ہے چاند بھی جی تو پتہ چلا کسی کو مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ سنتا ہے قبر والوں سے جب کہتے ہیں قبر والوں تمہارے اوپر سلام ہو تو ایک دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ان کو فائدہ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں یہ مردوں کے سننے والے عقیدے نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اسی وجہ سے لوگ قبر والوں کے پاس جا کے انہیں پکارتے ہیں بیٹے مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں جی یہ سن رہا ہے جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ مردے نہیں سنتے امن یہ ہے امن کسے کہتے ہیں خطیب صاحب کہتے ہیں امن یہ ہے کہ آپ کا دین محفوظ ہو سب سے پہلے کیا محفوظ ہو دین محفوظ ہو اور ہم کہتے ہیں نہیں جی یورپ جائیں گے وہاں پہ دین محفوظ ہو یا نہ ہو میری جان محفوظ ہے لیکن امن کیا ہے سب سے پہلے کیا محفوظ ہو آپ کا دین محفوظ ہو دوسرے نمبر پہ آپ کی جان محفوظ ہو اس کا دوسرا نمبر ہے تیسرے نمبر پہ آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہو چوتھے نمبر پہ آپ کا مال اور آپ کی زیر ملکیت اشیاء محفوظ ہو اور آپ کی جو چیزیں راستے میں ہیں ان کے متعلق بھی آپ مطمئن ہو کہ انہیں نقصان نہیں ہوگا آپ کے بچے آپ کے اولاد بیگم کہیں سفر میں جا رہے ہیں آپ کا مال جا رہا ہے آ رہا ہے آپ مطمئن ہوں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ امن ہے ان مانوی اور اخلاقی حقوق کے متعلق اطمینان ہو جو اسلام کی نگاہ میں قابل اعتبار ہیں کہ یہ ضائع نہیں ہوں گے ان میں کمی نہیں ہوگی یہ بڑی اہم بات امام صاحب نے کی ہے سمجھیے ذرا اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ میری جان محفوظ ہے یہ کافی نہیں ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے اخلاقی حقوق بھی محفوظ ہوں کیا مطلب آپ والد ہیں آپ کو سکون ہو کہ میرے حقوق میری اولاد ادا کرے گی میں پڑوسی ہوں میرے جو حقوق دوسرے پروسی کے اوپر ہیں وہ ادا کر رہا ہے میں خامد ہوں میری بیوی میرے حقوق ادا کر رہی ہے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی یہ نہیں کہ جہاں مرضی وارہ پھر رہی ہو ایسا نہیں ہے میرے حقوق اخلاقی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں یہ امن ہے یہ امن ہے امن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس آپ کی جان کے محفوظ ہو امن اسلام سے ہے امن کا سرچشمہ کیا چیز ہے امن اسلام سے ملتا ہے یہ حقیقی امن جو امام صاحب نے بتایا ہے یہ صرف اسلام میں ملے گا کہیں اور نہیں ملے گا اور شریعت اسلامیہ ایک مسلمان کو دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں میں شاندار پر امن زندگی کی ضمانت دیتی ہے شریعت میں یہ ضمانت ہے شاندار زندگی چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ کہاں ملے گی اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل فلا نو حیا مردوں یا عورتوں میں سے جو کوئی حالت ایمان میں نیک کام کرے مردوں یا عورتوں ہو مومن ہو حالت ایمان میں ہو تو پہ ہو دوسرے نمبر پہ کیا ہو نیک مال کرے تو ہم اسے عمدہ زندگی عطا کریں گے یہ گارنٹی کون دے رہا ہے اسلام دے رہا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا سب سے پہلا واجب ہے انسان کے اوپر سب سے پہلا واجب کیا ہے کہ یہ مانے کہ اللہ تنہا رب ہے اور اس کی عبادت کی جائے گی جو توحید کا حق ادا کر دے اللہ تعالیٰ اسے امن و ہدایت سے سرفراز فرمائے گا امن ملے گا ہدایت ملے گی توحید سے کس سے ملے گی توحید سے دنیا میں اسے شرک کے خطرناک نتائج سے اللہ بچائے گا اور آخرت میں رسوائی اور خوف سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی ان کی قوم کے مابین مناظرہ ہوا جھگڑے ہوئے بحث و مباص ہوئے اس دوران ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اتوح فی اللہ کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جگڑتے ہو وقت حدان جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے ولا خوا فو ما تشریقون ابھی جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے میرا واد اعلان ہے مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے یہ تمہارے بابے یہ تمہارے بت یہ تمہارے بزرگ جن کو تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ توحید والے کی توحید اتنی مضبوط ہوتی ہے اللہ شاہ عربی شیاح لیکن ایک بات ضرور ہے ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے وہ ان بابوں کی طرف سے نہیں ہوگا کس کی طرف سے ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اگر میری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے میرا مکان گر جائے میری دکان میں آگ لگ جائے تو یہ تمہارے بابوں کا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو یہ مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سوچے ہاں لو جی واقعی میرا نقصان ہو گیا ہے پڑوسیوں کی بات مان لینی چاہیے بابے کی قبر پہ آدھی دینا ہی پڑے گی اتنا کمزور عقیدہ ہونا چاہیے آگے ابراہیم اسلام کہتے ہیں واسی ربی کل شلم میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گر رکھا ہے کوئی چیز میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے افراد تدکار کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو وہ کئی فاخاف اشرک میں ان سے کیسے ڈروں ان بتوں سے اور ان بزرگوں سے ان آسانوں سے میں کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا چاہیے تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس سے ڈرنا چاہیے تم اس سے ڈرتے نہیں ہو اور مجھے کہتے ہو کہ میں ان سے ڈروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا حق الفریق امن و سلامتی کا حقدار کون ہے میں یا تم لوگ فرمایا امن و سلامتی کا حقدار وہ ہیں اللہ دینا جو کون ہیں جو میں اللہ پہ آخرت پہ رسولوں پہ کتابوں پہ ایمان لائے سو ایمان ہو بید اور ایمان لانے کے بعد شرک نے کیا الا ان کے لیے امن ہے وہ محتون یہ ہدایت والے ہیں میرے بھائی امن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زہری طور پہ آپ کو گولی نہ لگے بم دھماکہ نہ ہو امن دل کے اندر بھی ہوتا ہے دلی سکون کہاں ملتا ہے دلی سکون توحید میں ملتا ہے شرک میں نہیں ملتا اور روز آخر کیوں امن ملے گا جہنم کی آگ سے بچیں گے قبر کے عذاب سے بچیں گے تو وہ توحید کے ذریعے ہی ممکن ہے امن و سلامتی کے حصول کے اسباب میں سے یہ ہے کہ مسلمان شریعت اسلامیہ پر عمل کریں کیونکہ شریعت اسلامیہ حقوق اللہ حقوق العباد کی زامر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حقوق ملیں آپ اپنے رب کے حقوق ادا کریں تو شریعت اسلامیہ کو اپنا لیں نیز یہ شریعت لوگوں کو گناہ سے روکتی ہے ظلم و زیادتی سے روکتی ہے شریعت اسلام جو ہے ظلم و زیادتی سے اسلام یہ نہیں کہتا بم دماغ کرو اسلام تو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے بے گنا بچوں کو مارنا عورتوں کو مارنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی انلافاشائی کر نماز کیم کرو بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے برائی سے تو اسلام تو برائی سے روکتا ہے اسلام تو بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ امرو بلادری وبا اسلام کتنا عظیم دین ہے میرے بھائی کہ اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا کس چیز کا اللہ کے چیز کا حکم دینے میرے بھائی انصاف کا اگر کہیں پہ بے انصافی ہے مسلمانوں میں تو اس میں دین کا قصور نہیں ہمارا قصور ہے اسلام تو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا والاحسانی اور دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کا وہ اتائی رشتہ داروں کو دینے کا کہ ان کو دیا کرو ان کو گفٹ دو تحفے دو ان کی مدد کرو وہ کر اسلام تو بے حیائی سے برائی سے ظلم و زیادتی سے روکتا ہے یہ دین اسلام ہے میرے بھائیو جناب ابو سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا دین اسلام کا تعارف میرے بھائیو کہ نبی اسلام نے فرمایا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو دین حسد سے روکتا ہے یہ ہمارا دین ہے ایک دوسرے کے لیے دوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ کیا مطلب کئی پلاٹ بک رہا ہے کوئی صاحب خریدنے کے لیے آئے آٹھ لاکھ کا اور آپ اس کے دوست ہیں جو دو بیچ رہا ہے آپ نے قیمت لگا دی نو لاکھ دس لاکھ یہ قیمت کیوں بڑھا رہے کیا آپ خریدنا چاہتے ہیں نہیں دو کا تو اسلام اس سے روکتا ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو دل میں ایک دوسرے کے خلاف کی نہ رکھنا اسلام اس سے روکتا ہے ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو اس سے بھی نراض اس سے بھی نراض اس سے بھی نراض اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے ایک آدمی کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہے کوئی گاڑی خرید رہا ہے پانچ ہزار میں اور ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے اور آپ اوپر سے پہنچ گیا جی مجھے دے دو ساڑھے پانچ زمین اسلام اس کی اجازت کیوں کیوں, کیوں کہ وہ بھائی کا نقصان بھی ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے خلاف دشمنی پیدا ہو جائے گی ہاں ان, ان کا معاملہ ختم ہو گیا اس نے کہہ دیا میں نہیں خریدنا چاہتا اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اب آپ بات کر سکتے ہیں لیکن سودے پہ سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے تم لوگ اللہ کے بندے بن کر بائی بائی ہو جاؤ یہ نبی اسلام کی حدیث جاری ہے کتنی اچھی تلیمات ہیں بائی بائی بن جاؤ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہے نہ اس پہ ظلم کرتا ہے آج مسلمان مسلمان پہ کیا کر رہا ہے لیکن دین کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا نہ اسے حقیر جانتا ہے اور ہم کتنے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہے یہ بھی ویسے ہی ہے اس کو جو اللہ نے دے رکھی ہے نا یہ گاڑی اور یہ جناب تنخواہ لے رہا چالیس ہزار اس کا حقدار نہیں ہے یہ آپ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ پہ دینے والا تو اللہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیر ہے آپ کو کیا پتا اللہ کہ اس کی کتنی عزت ہے مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی یارو مددگار نہیں چھوڑتا مسلمان کہیں پہ پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کریں پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ فرمایا تکوا یہاں پہ ہے تکوا کہاں ہے دل میں ہے سینے میں ہے انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بائی کو حقیر جانے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا یہ بہت بڑا گنا ہے ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے یعنی کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے اس کا مال حرام ہے کسی کا مال آپ لوٹ نہیں سکتے چوری نہیں کر سکتے دور نہیں لگا سکتے قرضہ لے کے قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا اسے اس کا مذاق اڑانا اس کے اوپر الزامات لگانا تومتے لگانا اس کی غیبت کرنا یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہیں امر و سلامتی میرے بھائیو اتنی عظیم شہ ہے کہ اللہ نے بعض عبادات کے لیے امن کو موتبر شرط مانا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں کہ فیدا قدئی تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فتح اللہ تو اللہ کا ذکر کرو قیامن کھڑے ہو کر قودن بیٹھ کر اللہ جنوبکم لیٹ کر فیضتما تم جب حالات سازگار ہو جائیں جنگ کی حالت نہ ہو خوف جاتا رہے فاقی مسلح تو پھر نماز ویسے قائم کرو جیسے تمہیں بتایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس عید سے پہلے یہ بتایا کہ خوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے بعد یہ کہا کہ جب خوف کی حالت جاتی رہے تو پھر نماز باقاعدہ اس طریقے سے پڑھنی ہے جو طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ خوف کے حالات میں دہشت کے حالات میں نماز میں بھی کمی کر دی گئی اسی طرح مال پھل اور غلہ سے زکات تب لی جائے گی جب عمل ہوگا ہد کے سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے کہ فائدہ فمن سلم جب حالات سازگار ہوں ہر طرف امن ہو اور تم حد پہ جاؤ عمرہ اور حج ایک سفر میں کرو تو پھر تم،, تم نے قربانی بھی کرنی ہے خوف کی حالت میں عبادات کے مقابلے میں امن کی حالت میں عبادات بڑھ جاتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ نور میں کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے نیکمال کیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا وہ خلیفہ بننے کے بعد بادشاہ بننے کے بعد حکومت سنبھالنے کے بعد کیا کریں گے وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے یعنی کہ امن قائم ہو جائے حکومت کائم ہو جائے تو مسلمانوں نے کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے حصول امن کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرے کے افراد امن و سلامتی کی فضا کو فسادیوں تخریب کاروں مجرموں سے بجانے کی کوشش کریں اس کام کے لیے امر بالمعروف نیل منگر کا فریدا سر انجام دیں لوگوں کی رہنمائی کریں انہیں شری تعلیم سے راستہ کریں انہیں بدعات سے روکیں حرام والے کاموں سے روکیں مسلمانوں کی جماعت اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے خبردار کریں اگر فسادی مجرم لوگ برائیوں کا ارتقاب کرنے سے بعد نہ آئیں تو حکومت وقت کو آگاہ کریں آپ کے محلے میں دائیں بائیں کچھ فسادی لوگ پیدا ہو چکے ہیں اگر آپ کہیں گے مجھے کیا لگے کل ان کا فساد آپ کے گھر پہنچے گا اس لیے ان کے بارے میں آپ پولیس کو انتظامیہ کو آگاہ کریں امن و سلامتی کے عظیم ترین اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ حکومت مضبوط اور طاقتور ہو شریعت کے معتد نظام کے مطابق مجرموں کو زمین پہ فساد فلانے سے روکے چنانچہ اگر کوئی بھی مسلمان اگر کوئی مسلمان بھی ظلم و زیادتی کرے تو اسے بھی ظلم و زیادتی سے روکا جائے اس کے برعکس اگر کوئی کافر کسی پہ زیادتی نہیں کرتا تو اسے اس کے دین پہ برقرار رہنے دیا جائے کیونکہ اس کا دین اس کا شر اس کا کفر اس کا وبال اس کا نقصان اسے ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا امت کی سب سے بہتر صورتحال یہ ہے جس میں لوگوں کی دینی وابستگی مضبوط ہو حاکم میں وقت بھی مضبوط ہو ایسی صورتحال میں امت کے دینی دنیاوی امور سب سے بہتر طریقے سے سر انجام پاتی ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہاتھ میں وقت مضبوط ہے لیکن امت کے کچھ لوگ ان کی دینی وابستگی کمزور ہے تو ایسی صورت میں بھی حکمران کنٹرول کر لے گا اور امت نجات پا جائے گی یہ کچھ سفید ہیں یہ لکھے کچھ نہیں لکھا ہوا یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے چھوڑ دیے ہیں شریعت اسلامیہ کے حکام کے نفاذ اور ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان طویل ترین زندگی گزارنے کے باوجود کسی نے ان پہ جان و مال یا عزت و آبرو پہ ظلم و زیادتی کا دعویٰ نہیں کیا یعنی کہ شریعت اسلامی کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں طویل زندگی گزاری ہے اور ہر کوئی ان سے اچھے سلوک کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا سلوک ہم سے اچھا رہا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے احکام اسلام کی پیروی کی اپنے حقوق ادا کیے یہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن و ایمان کا حقیقی فائدہ اٹھایا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کیوں جی ہم سے ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں جی جی نہیں محفوظ نہیں ہے کمرے میں لوگوں کا مذاق اڑانا جو کمرے میں موجود نہ ہو اس کے خلاف باتیں کرنا جھوٹ بولنا ادھر کی باتیں ادھر منتقل کر کے لڑانا یہ ہمارا کام ہے تو ہم سے دوسرے مسلمان کیسے محفوظ ہوئے شریعت نے حفاظت نگرانی اور قوت کی باڑ سے امن و سلامتی کا احاطہ کر رکھا ہے امن و سلامتی سے کوئی نہ کھیلے شریعت نے اس کے لیے کئی قوانین لاگو کر رکھے ہیں مثلا اگر کوئی شخص زناکاری کاری یا لواطت کے ذریعے معاشرے کے امن کو چیلنج کرے تو پختہ ثبوت ملنے کے بعد ہاتھ میں وقت اس پہ حد نافذ کرے گا بدکار کی زانی کی کیا سزا ہے میرے بھائیو اسلام میں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے اور ایک سال کے لیے اسے اس کے شہر سے نکال دیا جائے اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اسے ہلا کر دیا جائے یہ سزا ہلکی ہے کہ بہت سخت ہے جی بہت سخت ہے اور ایک دفعہ کسی شہر میں لاگو ہوگی تو بیس پچیس سال اچھے گزر جائیں گے کسی کی بیٹی کو کوئی چھڑے گا نہیں کسی بہن کو کسی کی بہن کو کوئی چھڑے گا نہیں اس کا فائدہ کیا ہے لوگوں کی عزت محفوظ ہوگی لوگوں کا حسب و نسب محفوظ ہوگا لوگوں کی اولاد محفوظ ہوگی اسی طرح جب کوئی شخص چوری کا ارتکاب کر کے امن و امال کو پامال کرے تو لوگوں کے مال کی حفاظت کی خاطر اس پہ حد نافت کی جائے کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے اور جب کوئی شراب پینے لگے نشہ آور چیز استعمال کرنے لگے یا اسے معاشرے میں راج کرنے کی کوشش کرے تو گویا کہ اس نے امن و سلامتی کی چراغاہ پہ حملہ کیا ہے اس لیے اقل و دانش کی حفاظت کے پیش نظر اس پہ حد قہم کی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے اور اگر کوئی گروہ ایک گروپ بن جائے کوئی گروہ بے گنا لوگوں کے قتل اور ان کے مال لوٹنے کے جرم کا ارتقاب کرے حاک میں وقت پہ واجب ہے کہ اللہ تعالی کے اس فرمان کے مطابق سزا دے فرمان کیا ہے رسولہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان یعنی کے گروپ بنا کے باقاعدہ وہ کیا کرتے ہیں کسی کو قتل کر رہے ہیں کسی کا مال لوٹ رہے ہیں زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں کیسے دائیں ہاتھ اور بیاں بایاں پاؤں یہ کاٹ دیا جائے عبرت بنا دیا جائے اس کو تاکہ باقی سب لوگ پر سکون رہیں یا انہیں جلا کر دیا جائے ملک سے نکال دیا جائے نیشنلٹی واپس لے لی جائے یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا شریعت اسلامے میں ہر سزا کا مقصد یہ ہے بے مقصد نہیں ہے یہ سزائیں ہر سدا کا مقصد یہ ہے کہ معاشے کو امت مسلمہ کی امن و سلامتی کے ساتھ کھیلنے والوں سے بچایا جا سکے اور یہ سدائیں ان لوگوں کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں اور جو اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جب اللہ تعالیٰ کسی معاشے کو امن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے تو وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے رزق کی فراوانی کہاں ہوتی ہے جہاں کیا ہوتا ہے امن ہوتا ہے اور امن کہاں سے ملتا ہے دین اسلام سے زندگی میں سرگرمی آتی ہے مال و دولت کی قصد ہوتی ہے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہیں اور جہاں پہ امن امن نہ ہو وہاں کی زندگی نہ دشوار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بستی کی مثال بیان کی ہے اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی جو پر امن اور پر سکون تھی اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا تو اس نے کس نے اس بستی نے ان کے بستی کے رہنے والوں نے شہر کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا پھر وہاں کیا ہو گیا کہ سالی اور لڑائیاں ہونے لگیں دہشت زدگی کا شکار ہو گئے امن و امن و استحکام کا قیام دین کا اتمام ہے اور شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے جناب خباب بنا سے روایت ہے یہی سننے والی ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اسلام ایک چادر میں لپٹے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے جا کر آپ سے شکایت کی ہم یہ کون کہہ رہے ہیں کس صحابی نے کہا یہاں پہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ خطبہ لمبا ہونے کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کھانا کہاں پہ کھانا ہے جی جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے یہ شروع اسلام کا زمانہ ہے جب مسلمانوں کو مکہ میں سنائیں دی جا رہی تھی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں دین کی دعوت دینے والوں کو زمین میں گڑھا کھود کر ڈال دیا جاتا زمین میں گڑا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا پھر اس کے سر پہ آری رکھ کر ان کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت ادیڑ لیا جاتا اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے باز نہیں آتے تھے, تھے تھوڑی سی تکلیفیں آنے پہ توحید چھوڑنے والوں تھوڑی سی تکلیف آنے سے نمازیں چھوڑنے والوں پہلی امتوں نے کیا کیا آروں سے چیر دیا گیا اور لوہے کی کندیوں سے گوشت ان کا ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا لیکن اللہ کا دین چھوڑنے سے وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے انہوں نے تھامے رکھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا کرے گا ان کے غلبہ نیت فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار سنہا یمن کے شہر سنہا سے یمن کے دوسرے شہر حضرا موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کہ دین جب دین اسلام جب غالب ہوگا تو امن و سلامتی کا یہ حال ہوگا اور ایسا وقت آیا پھر آپ نے کہا لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو ان صاحب اکرام سے کہا جو شکایت کرنے آئے تھے کو غالب کرے گا اللہ تعالیٰ کا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری نہ شکری نہ کرو اس کے ساتھ ہی امام صاحب کا پہلا خطبہ ختم ہوا دوسرے خطبے میں پھر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی توحید بیان کی اور نبی الاس اسلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا آپ پہ دروت پڑا اس کے بعد کہا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کی کڑی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے بندو بے شک امن و سلامتی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے تاکردہ نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں مزید نعمتیں دیتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے تاکردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ انہیں پھر سزا دیتا ہے نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اللہ کا نظام رحمت عدل سلامتی بلائی اور امن و ایمان پر مبنی ہے نبی علیہ صاحب السلام کا فرمان ہے اللہ اپنے بندوں پہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جس قدر ماں اپنے بچوں پہ مہربان ہوتی ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے ہم اللہ تبارک و سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تمام مسلمان ممالک کو امن و سلامتی والا بنائے تمام مسلمانوں پہ رب العالمین اپنی رحمت نادل فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی دہشت گردی سے محفوظ رکھے چاہے دہشت گرد عام لوگ ہوں چاہے کافر حکومتیں ہوں رب العالمین تمام مسلمانوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے جہاں بھی ہیں جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے یا اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں پہ اپنی رحمتیں آزل فرما ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان کی قبروں کو جنت بنا یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی لفظ ان کی کتہیاں معاف فرما یا لا جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا نیت فرما یا لا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد نایت فرما یا لا جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو دین کا عالم بنا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہم سب کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق نہ فرما اس پہ عمل کرنے کی توفیق نہ فرما یا اللہ سعودی عرب کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان حکمران ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہ فرما یا اللہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں حکمران ہیں ہمیں اپنے گھروں کی چار دیواری میں دین اسلام صحیح معنوں میں نافذ کرنے کی توفیق نہ فرما یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا اسلام کے اوپر دینا ایمان کے اوپر دینا توحید کے اوپر دینا یا اللہ روزے قیامت ہمیں ان میں سے بنانا جن کو نبی علی اسلام کی شفاعت ملے گی وہ آخم الحمدللہ رب العالم